دس ذی الحجہ دس ذیل حجا حج کا تیسرا دن ہے اس دن میں حج کے بہت سے احکام ہیں وقوف مزدلفہ نمبر ایک وقوف مزدلفہ آج صبح و صادق یعنی فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے اس کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک ہے اگر کوئی شخص بھی صبح و کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر منا چلا جائے اور طلوع آفتاب کا انتظار نہ کرے تو بھی واجب وقوف ادا ہو جائے گا مگر سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب تک وقوف کیا جائے نمبر دو مزدلفہ کے پورے میدان میں وقوف کیا جا سکتا ہے سوائے وادی محثر کے یہ وادی مینا کی جانب مزدلفہ سے خارج وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا افضل یہ ہے کہ جبل غزا کے قریب وقوف کیا جائے نمبر تین افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر وقوف کریں اور تلبیہ و دعا تکبیر و تحلیل اور استغفار و توبہ میں مشغول رہیں نمبر چار مزدلفہ سے جمرات کے لیے ستر کنکریاں جمع کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں کنکریاں نہ بہت بڑی ہوں نہ چھوٹی اگر احتیاطاً ستر سے کچھ زیادہ ہوں تو بہتر ہے مضطلفہ سے مینا روانگی نمبر پانچ جب سورج طلوع ہونے میں دو رکعت ادا کرنے کے بقدر وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائیں اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت ہے نمبر 6۔ مینا پہنچ کر اطمینان سے خیمہ میں سامان وغیرہ رکھیں جمرہ اقبا کی رمی نمبر سات مینا میں تین اونچے ستون بنے ہوئے ہیں ان کو جمرات اور جمار کہتے ہیں اور ایک کو جمرہ ان میں سے جو مسجد خیف کے قریب ہے اسے جمرہ اولہ چھوٹا شیطان اور اس کے بعد والے کو جمرہ بستہ درمیانہ شیطان اور اس کے بعد والے کو جو سب سے آخر میں ہے اسے جمرۂ اقبا اور جمرہ کبرا بڑا شیطان کہتے ہیں ان جمرات کو کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں نمبر آٹھ آج کے دن صرف جمرہ وقبہ بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنی ہیں باقی دو کو نہیں مارنی نمبر نو جب رمی کرنے جائیں تو احتیاطاً دس کنکریاں لے کر جائیں سات ہاتھ میں ہوں اور تین تھیلی وغیرہ میں تاکہ اگر کوئی کنکری گر جائے تو پریشانی نہ ہو نمبر دس جمرہ اقبا کو پہلی کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں نمبر گیارہ رمی کرتے ہوئے ہر کنکری مارتے وقت تکبیر پڑھیں نمبر بارہ اس رمی کے بعد دعا نہیں کرنی نمبر تیرہ اس رمی کا مسنون وقت سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک ہے اور زوال سے غروب تک وقت مباح ہے اور غروب شمس سے اگلے دن کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک وقت مکروہ ہے البتہ بوڑھے بیمار اور خواتین اس وقت میں رمی کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ وقت مکروہ نہیں نمبر چودہ جو لوگ خود رمی کر سکتے ہوں ان کی طرف سے کسی اور کا رمی کرنا درست نہیں اس طرح کرنے سے ترک رمی کا گناہ بھی ہوتا ہے اور دم بھی واجب ہوتا ہے نمبر پندرہ اگر کسی نے صبح و سات تک بھی رمی نہیں کی تو اب رمی قزا ہو گئی گیارہ ذوالحجہ کو اس رمی کی قزا بھی کرنی ہوگی اور دم بھی دینا پڑے گا قربانی نمبر سولہ جمرہ اقبا کی رمی سے فارغ ہو کر بطور شکریہ حج کی قربانی کریں نمبر سترہ یہ قربانی حج افراد کرنے والے کے لیے مستحب اور حج کران و حج تمتو کرنے والوں پر واجب ہے نمبر اٹھارہ اس قربانی کا حدود حرم کے اندر ہونا واجب ہے اور مینا میں ہونا افضل ہے نمبر انیس اگر کوئی کارن یا متمد قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس پر قربانی کے بدلے دس روزے رکھنا واجب ہے اس شرط پر کہ ان میں سے تین روزے دس ذوالجہ سے پہلے اور اہرام عمرہ کے بعد حج کے مہینوں یعنی شوال ذوالقادہ ذوالحجہ میں رکھے جائیں اور باقی سات روزے ایام تشریق کے بعد خواہ مکہ مکرمہ میں خواہ کسی اور جگہ لیکن گھر آ کر رکھنا افضل ہے اگر دس ذوالجہ سے پہلے پہلے تین روزے نہ رکھے تو پھر قربانی ہی کرنی پڑے گی اگر اس وقت قربانی کا بندوبست نہ ہو سکے تو فی الحال حلق یا قصر کرا کر احرام سے نکل جائے اور بعد میں جب بندوبست ہو جائے تو ایک قربانی کران یا تمتوں کی اور ایک دم میں ذبح سے پہلے حلال ہونے کی وجہ سے دے دے یعنی دو قربانیاں دینا ہوں گی نمبر بیس کران اور تمتوں کی قربانی دس گیارہ اور بارہ ذوالحجہ کے تین دنوں میں سے کسی دن میں کرنا لازم ہے بارہ ذوالجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کر دی جائے نمبر اکیس قربانی کر لینے سے پہلے قارن اور متمدع کے لیے حلق یا قصر کرانا جائز نہیں اگر کرا لیا تو دم واجب ہوگا جو کہ حج کی قربانی کے علاوہ ہوگا نمبر بائیس حج قران اور حج تمتو کرنے والے پر رمی اور قربانی حلق یا قصر سے پہلے کرنا واجب ہے نمبر تیئیس حج افراد کرنے والا اگر قربانی سے پہلے حلق یا قصر کرا لے تو اس پر دم واجب نہیں البتہ اس کے لیے رمی قربانی سے پہلے کرنا اور قربانی حلق یا قصر سے پہلے کرنا مستحب ہے اور رمی حلق یا قصر سے پہلے واجب ہے نمبر چوبیس یہ تفصیل اس قربانی کی ہے جو شکریہ حج کے طور پر ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ عید الاضحیٰ کی وہ قربانی جو صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہوتی ہے حاجی کے لیے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو حاجی مکہ مکرمہ میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ مقیم رہ کر مینا اور آرافات گیا ہے اس پر تو وہ قربانی واجب ہے اور جو پندرہ دن مکہ مکرمہ میں مقیم رہے بغیر مینہ چلا گیا اس پر یہ قربانی واجب نہیں اور اس قربانی کا حرم میں ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ اپنے وطن یا حرم سے باہر کہیں بھی کی جا سکتی ہے نمبر پچیس پھر حلق کرا لیں حلق یا قصر نمبر چھبیس حلق سر مڈانے کو اور قصر بال کٹانے کو کہتے ہیں نمبر ستائیس احرام عمرہ کا ہو یا حج کا یا دونوں کا ایک ساتھ ہر صورت میں احرام سے نکلنے کے لیے حلق اور قصر ہی متعین ہے حلق یا قصر کیے بغیر احرام سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اور جب تک احرام باقی ہو ممنوعات احرام میں سے کسی بھی چیز کے ارتکاب سے جزا واجب ہوگی نمبر اٹھائیس عمرہ کرنے والا شخص سعی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا قصر کرائے اور حج کرنے والا دس ذوالحجہ کو میں رمی اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کرائے خواہ حج افراد ہو یا تمتو یا کران بارہ الحجہ کے سورج غروب ہونے تک حلق یا قصر کو مؤخر کرنا جائز ہے لیکن اس سے آگے لے جانا جائز نہیں اگر بارہ الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد حلق یا قصر کرایا تو دم واجب ہوگا حلق اور قصر کا طریقہ نمبر انتیس قبلہ رخ بیٹھ کر سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے نمبر تیس اپنی دائیں جانب سے سر منڈوانا یا کتروانا شروع کرے نمبر 31 کم از کم انگلی کے ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کاٹ دینا احرام سے نکلنے کے لیے واجب ہے اس سے کم موڑنے یا کاٹنے سے احرام سے نہیں نکلے گا عمرہ والا ہو یا حج والا سب کا یہی حکم ہے نمبر 32 پورے سر کے بال منڈوا دینا افضل ہے نمبر 33 عورت کا سر منڈوانا حرام ہے اس لیے وہ ایک پورے کے برابر پورے سر کے بال کٹوا کر احرام سے نکلے گی نمبر چونتیس حلق یا قصر کراتے وقت بھی تکبیر کہنی چاہیے اور کرا لینے کے بعد بھی نمبر پچیس حلق یا قصر کا حرم ہی میں ہونا واجب ہے اگر حرم سے باہر حلق یا قسر کیا تو دم واجب ہوگا نمبر چھتیس حلق و قصر کے بعد حاجی کے لیے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں یعنی خوشبو لگانا ناخن کاٹنا سلے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ البتہ میاں بی بی والے خاص تعلقات حلال نہیں ہوتے وہ طوافِ زیارت کے بعد حلال ہوتے ہیں طوافِ زیارت نمبر سینتیس مینا میں رمی اور ذبا اور حلق یا قصر کرانے کے بعد مکہ معظمہ جا کر طواف کرے یہ طواف حج کے فرائض میں سے ہے اسے طواف رکن اور طواف اضافہ اور طوافِ زیارت کہتے ہیں نمبر اٹھتیس اس طواف کا اول وقت دس الحجہ کی صبح و صادق ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے جائز نہیں ہے اور طوافِ زیارت دس گیارہ بارہ تینوں دنوں میں ہو سکتا ہے البتہ دس الحجہ کو ادا کر لینا افضل ہے نمبر انتالیس بارہ الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد تواف زیارت کیا تو طواف تو ہو جائے گا لیکن ایک دم واجب ہوگا نمبر چالیس تواف زیارت کرنے کے بعد میاں بیوی والے تعلقات حلال ہو جائیں گے نمبر اکتالیس اگر کسی نے تواف قدوم کے ساتھ حج کی صحیح کر لی تو اب طوافِ زیارت میں رمل نہ کرے اور اگر اس وقت صحیح نہیں کی تو اب طوافِ زیارت کے بعد صحیح کر لے اور طوافِ زیارت کے شروع کے تین چکروں میں رمل بھی کرے نمبر بیالیس اگر حاجی نے ابھی تک حلق یا قصر کرا کر سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تو طوافِ زیارت میں اجتباع بھی کرے اور اگر حلق یا قصر کرا کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں تو پھر بغیر اجتباع کے ہی توافِ زیارت کرے نمبر تینتالیس اگر دس زلیجہ کو تواف زیارت نہ کر سکے تو پھر گیارہ یا بارہ ذوالحجہ کو رات یا دن میں کسی بھی وقت طوافِ زیارت کر لے مینا واپسی نمبر چوالیس طوافِ زیارت کے بعد مینا واپس آ جائے اور گیارہ بارہ زلیجہ کی رات منا میں گزارے